اتامرون سب بالبر کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بالبر بر نیکی کا بر کا معنی افائے عہد وعدے کو پورا کرنا اور بر کے معنی لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا مذہبی رہنما تھے نا تو ہر ایک کو کہتے تھے کہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرو اپنی سوسائٹی میں جو بچوں کے حقوق ہیں وہ پورے کرو عورتوں کے حقوق ادا کرو لما کے حقوق ادا کرو اور سب سے زیادہ حقوق کو ہڑپ کرنے والے غصب کرنے والے یہ یہودی خودی تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں سے یہ کہتے ہو کہ وہ حقوق کو ادا کریں پتن سونا انف و سکم اور تم اپنی جان کو بھول جاتے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات کی اطلاع دی ہے آپ نے کہا جب میں راج میں گیا تو میں نے جہنم میں دیکھا اور کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے اور کچھ لوگوں کو شدید عذاب ہو رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کیوں ایسا ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہم لوگوں کو دنیا میں نیکی کا کہتے تھے اور خود نہیں کرتے تھے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم میں لوگ کسی کو دیکھ کر کہیں گے کہ ارے تمہاری وجہ سے تو لوگوں نے نیکیاں کی اور تم لوگوں کو نیکی کی راہ بتاتے رہے آج تم ہمارے ساتھ جہنم میں کیسے آ گئے تو وہ کہے گا میں لوگوں کو کہتا تھا جو کچھ خود نہیں کیا کرتا تھا اس سے بتا چلتا ہے کہ عالم ہو اور بے عمل ہو اللہ کے ہاں اس کی کتنی سزا ہے انہی احادیث کی وجہ سے بہت سے اللہ کے بندے ایسے تھے جو بس خاموشی سے اپنی نیکیاں کرتے رہتے تھے اور مناسب حد تک روک دیتے تھے لوگوں کو منع کرتے تھے باقی لمبے چکروں میں وہ نہیں پڑے وہ کہتے تھے اپنا ہی پتہ نہیں کیا حشروخ اور کچھ ایسے بھی تھے جو واقعی اخلاص کے ساتھ منع کرتے رہے لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے مگر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایسے ہیں کہ اس پہ عمل ہم سے نہیں ہوتا لیکن یہ کہ دیکھو تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو میں نہ بھی کر سکوں تو بھی خدا کی اطاعت کرو تیسری قسم ہے خطرناک اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کہے نیکی کا اور لوگوں کو بتائے کہ اچھے کام کرو اور خود نہ کرے اور لوگوں کو تاثر یہ دے کہ میں بہت نیک ہوں میں بہت پاک ہوں یہ ہے خطرناک چیز یہ تقدس اور پاکیزگی اور بڑائی کے دعوے نہ زبان سے کرنے چاہیے نہ اپنی حالت ایسی بنانی چاہیے کہ دوسرا دیکھ کے کہہ کہ جی بہت ہی پاک اور بہت ہی نیک لوگ ہیں بس اسی طرح رہے عام لوگوں کی طرح کسی چیز سے بھی اس کے دعوی نہ ٹپکتا ہو, نہ حال سے نہ نہ نہ لباس سے نہ شکل و صورت سے نہ کسی اور چیز سے بس اس طرح رہے جیسے شریف لوگ رہا کرتے جتنا اپنے آپ کو ظاہر میں نیک اور پاکیزہ دکھانے کی کوشش کرے گا اگر بات اندر کا اس سے زیادہ نیک اور پاک نہیں ہے پھنس جائے ایک آدمی ہے اور خدا کی نافرمانی میں ہر طرح سے مبتلا ہے اور لوگوں میں اس حال میں آنا جبا اتنا لمبا تخنوں تک پہنچا ہوا ہے اور براک کپڑے سفید اور پگڑی بھی اور داڑی بھی ایسی اور بات بات پہ اللہ اللہ تو لوگ تو دیکھ کر یہی سمجھیں گے کہ بہت نیک آدمی اور حقیقت کیا ہے یہ وہ خود جانتا ہے یہ اس کا رب جانتا ہے تو ظاہر میں ایسی صورت بنانے کی ضرورت ہی آخر کیا پیش آئی ہے بس اسی حد تک رہے جس حد تک بات ہے اصل یہ تو بدترین صورت اور سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ باطن جتنا نیک ہو پر تنہائی جتنی اچھی ہو اللہ کے ساتھ اپنا حال اس سے کم ظاہر کرے کسی کو نہ پتا چلے کہ اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے کتنا علم اس شخص میں ہے کس کہاں سے اس کی نسبت ہے کیسا بڑا آدمی ہے بس آفیت اور خیر اسی میں ہے کہ نہ دعوی کرے اپنے عمل سے نہ حال سے کسی طرح کسی کو پتہ نہ چلے اور یہاں تک کہ اللہ کے پاس پہنچ جائے پس یہ اچھی چیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حال ایسا ہی تھا حدیث میں آیا ہے ابن بھی ملیکہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تاوئی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان میں ابو بکر تھے عمر تھے ابو دردہ تھے ابن مسعود تھے عثمان تھے اور یہ سارے اتنے بڑے بڑے اقابر صحابہ رضی اللہ عنہم ہر کوئی ڈرتا تھا اس بات سے اور کہتا تھا کہ خدایا یہ نہ ہو جائے کہ میں اندر سے منافع ہر کوئی ڈرتا تھا اور انہوں نے پھر دعا مانگی اور انہوں کہا کہ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے دین کو کسی آزمائش میں نہ ڈال اور اس سے اپنی پناہ میں رکھ کہ انرجڑ کابینہ کہ ہم اپنے پاؤں کے بل ایڑیوں کے بل الٹے گھوم جائیں یعنی اسلام کے بجائے کفر میں چلے جائیں تو یہ جو ہے نا اتا مرون اناسبل تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تنسونا انف سگ عمر اپنی کو بھول جاتے ہو و ان تم تتلون ال کتاب تم خدا کی کتاب پڑھتے ہو تلاوت سے مراد یہاں محض مجرت تلاوت نہیں بلکہ تلاوت سے مراد یہ کہ تم اس چیز کی تلقین بھی لوگوں کو کرتے ہو تو جب تم تلقین لوگوں کو کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زیادہ حقدار بنتے ہو اس چیز کے کہ خود بھی خدا کی کتاب پر عمل کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی تھی کہ حسط اسما رضی اللہ عنہ ہیں یہ حسط زبیر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عما کی والدہ اور ان کا بیٹا کھیل رہا تھا اور انہوں نے ایک کھجور ان کی مٹھی میں تھی اور انہوں نے ایسے کیا اور انہوں نے کہا بیٹے ادھر آؤ یہ چیز لے لو یا وہ شرارتیں کر رہا تھا بچہ تو جب پاس آئے تو انہوں نے اپنی مٹھی کھولی اس میں کھجور تھی اور وہ دے دی اور اس اللہ صلی اللہ آسمایا اگر تیری مٹھی میں کھجور نہ ہوتی تو, تو اللہ کے ہاں جھوٹی لکھ لی جاتی ایسی تربیت کی ہے کہ کسی طرح بھی جھوٹ شخصیت میں نہ آنے پائے جھوٹے دعوے تو بہت دور کی بات ہے بالکل صاف رہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لینے گئے بڑا نام سنا تھا کسی شخص کا اور امام بخاری رحمۃ اللہ فرمایا میں جب جا رہا تھا تو میں نے ان صاحب کو دیکھا مجھے کسی نے بتایا کہ جن سے آپ ملنے آئے ہیں یہ شخصیت ہے تو میں بڑا خوش ہوا کہ ان سے حدیث سنوں گا تو جب میں پہنچا ان کے گھر کے قریب تو دیکھا وہ اپنی دامن جھولی جو تھی ایسے رکھی ہوئی تھی اور گھوڑا ان کا اسے وہ آواز سے بلا رہے تھے تو گھوڑا آیا اور انہوں نے اپنی دامن کو جھولی کو چھوڑ کے اس کی لگام پکڑ لی بخاری احمد میں ر کہتے تھے میں اسی وقت واپس آ گیا اور میں نے کہا جیسا بھی آدمی ہو اگر یہ کسی بے زبان کو ایسے دھوکا دے سکتا ہے تو مجھ سے بھی جھوٹ بول سکتا یہ چیزیں اللہ نے کہا وہ تم تتلون الکتاب تم خدا کی کتاب پڑھتے ہو اور لوگوں کو سچائی اور اچھائی کی راہ دکھاتے ہو اور خود نہیں تھے چلتے اس بات پر یہ اسی لیے یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ خلافت زندہ ہو اور, اور اسلامی حکومت بنے اور یہ نارے اتنے اور اس کے لئے جدوجہد ہم کہتے ہیں سارے ملک پر دین نافذ کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی اور اپنی ذات اس پہ دین نہیں نافذ کرنا دین نافذ مگر دوسرے سے ہو کوئی چیز ہو دین کی اس سے شروع کرو مجھ سے نہ شروع کرو یہ صورت حال ہے تو یہ کیسے نب سکتی ہے اللہ نے یہودیوں کی یہ چیزیں قرار دی ہیں کہ وہ کو پڑھتے تھے اور اس کی تدریس تعلیم سب چیزیں ہوتی تھی اور لوگوں کو وہ کہتے تھے اور اپنی جان کو پھول جاتے تھے اللہ نے فرما افلا تاقل عقل نہیں آتی کیسی سخت ڈانٹ ہے اللہ نے کہا عقل سے کام لو